اور مخلوق ہونے کے ناطے ہم اپنے ارادے سے اس کے در پر جائیں اسی کے بھاری بن کر جائیں اور اسی سے مانگیں